الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من سار على نهجه واحتدى بهديه الى من الدين اما بعد आज ان شاء الله عقيده كده होगा اور आज شاء الله بھی ایمان کے احکام اور مسائل تو متعلق ان شاء الله درس ہوگا اور جیسا ان شاء اللہ آج کے درس سے ارکان ارکان ایمان کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی آج کے در سے اور یہ تقریبا چھ سات درس ہوں گے چھ درس تقریباً ہوں گے کیونکہ ایمان کے ارکان چھ اور ہر رکن کے متعلق انشاءاللہ شاء ایک خاص درس ہوگا اور انشاءاللہ اسی کے متعلق بات کریں گے جیسا کہ یہ تقریباً یہ عقیدہ کے جو مسائل اور عقیدہ کے جو, جو مسائل ہیں اور غروع سے یہ تقریباً تیسرا باب ہے کیونکہ جو پہلے باپ تھا وہ توحید اور توحید کے متعلق بات کی گئی ہے توحید کے اقسام اور ایمان توحید شرک اور کفر اور نفاق فسوق اور اس کے علاوہ اور کچھ مسائل ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی کچھ ایمان کے مسائل کچھ متعلق ذکر کیا گیا تھا اور اس کے بعد دوسرے باپ نواقز توحید توحید کے نواقز وہ اعمال جو توحید کے خلاف جس کی وجہ سے انسان کی توحید میں خلط پیدا ہوتے ہیں وہ پہ تقریباً دس یا گیارہ یہ چیزیں ذکر کی گئی ہے اور آج کے درس سے انشاءاللہ اللہ یہ جو باب ہے وہ ارکان ایمان کے باب ہیں ایمان کے کچھ ارکان ہیں ایک رکن نہیں ہے بلکہ تقریباً چھ ارکان ہیں اور یہ چھ ارکان حدیث میں عطا کے اللہ کے رسول صاحب نے فرمائی ہے کہ اللہ پر رسولوں پر، فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لانا یہ چھ ارکان کے متعلق انشاءاللہ یہ دروس ہوں گے اور آج انشاءاللہ پہلا درس ہوگا اسی لیے آج کے درس میں ایمان کے متعلق ہم باتیں کریں گے ایمان کے معنی کیا ہے اور اس کے بعد ایمان کیا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے اور اس کے بعد یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اگر کوئی مرتقبہ کے ہوتا ہے تو کیا اسلام سے خارج ہوتا ہے ایمان سے ایمان کے کی شعاب کیا ہے شاخے کیا ہے کون سے اعمال اسے ہیں جو نواق ایمان ہیں اور پھر آخری میں ارکان اور انشاءاللہ شاء اگر وقت ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی پر کس طرح ایمان لانا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے تو سب سے پہلے بات ایمان ارکان ایمان ارکان ایمان ارکان, ارکان رکن کی جمع ہے اور رکن عربی میں عموماً یہ کسی کونے کو کہتے ہیں یا ستون کو کہتے ہیں تو اسلام کے ایمان کے چھ ستون ہیں چھ ارکان ہیں چھ اہم بنیادیں ہیں اس پر ایمان قائم ہوتا ہے اگر کوئی انسان مومن بننا چاہتا تو یہ چھ ارکان پر ایمان لانا ضروری ہے اور اگر کوئی انسان اس پر انکار کرتا ہے یا رکنوں میں سے کسی رکن کو انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ جاتا ہے تو یہ ارکان ایمان ہے اور ایمان کے معنی کیا ہے ایمان یہ عربی لفظ ہے اور یہ تقریباً کچھ درس میں کچھ ذکر کیا گیا لیکن آج زیادہ مزید تفصیل ذکر کریں گے ایمان عربی لفظ ہے اور ایمان اصل عربی میں تصدیق کو کہتے ہیں یا اقرار کو کہتے ہیں یعنی اگر کوئی انسان کسی کسی کے بات سن کر اس دل میں تصدیق کرتا ہے تو کہتے آمن یعنی وہ ایمان لے آئے کہ یہ بات ان کی صحیح ہے یا تو اگر اقرار کرتا ہے دل سے تو اس کو بھی ایمان کہتے ہیں دوبارہ بھی اصل یہی ہے لیکن اللہ جیسا کہ اللہ سہارت حضرت یعقوب کے قصے میں اللہ نے ذکر کی ہے کہ حضرت یعقوب کے بھائی لوگ جب اپنے بھائی حضرت یعقوب کے اولاد جب حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کے واپس آئے اور جھوٹ بات کرنے لگے کہ ہم وہ اس کو کسی لومڑی یا کسی جانور آ کے کھا گئے تو حضرت یاقوب مان نہیں رہے تھے یعنی نہیں تصدیق کر رہے تھے تو لوگ خود کہیں وہاں ان مؤمن یعنی آپ ہم لوگ کی بات تصدیق کرنے والے نہیں یہاں لغوی معنی ہے شرعی معنی یہ ہے کہ ہوا اقرار ہوا تصدیق بل لسان ہوا, ہوا اعتقاد بالجنان اور کیا بال بالارکان ام باتیں بتائی گئی ایمان کے معنی یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اس سے پہلے اعتقاد دل سے اعتقاد کرنا دل میں عقیدہ رکھنا اور دل میں اقرار کرنا دوسری بات کیا ہے وہ اقرار ام اور زبان سے بھی اقرار کرنا اعتراف کرنا اور وہ امن ام اپنے جوارح اپنے ارکان اپنے اعزاز سے اسی کے مطابق عمل کرے یزید اب رحسیات کتاب <الْعِسْيَان> کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے یہ تعریف جو اکثر علماء عقیدہ لکھی ہیں تین اہم باتیں اس میں بتائی گئی جس کو کہتے ہیں ایمان کے شروط ایمان کی اہم تین شروع ہے اگر کوئی انسان یہ تینوں شروط پر اور یہ تینوں پر عمل کرے گا تو سمجھو وہ مومن ہے اور اگر انسان یہ تینوں میں سے ایک انسان اس سے یعنی اس ایک ہٹ ختم ہوتا ہے تو وہ مومن مکمل نہیں ہے یا مومن ہی نہیں ہے یہ ہم باتیں کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان دل سے عقیدہ رکھے دل سے تصدیق کرے اور ایمان کے بہت سارے مسائل ہیں مثال میں دیتا ہوں اگر انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو ایک دل میں یہ احساس ہونا چاہیے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہاں میرا دل بھی مانتا ہے اور میری دل بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ و موجود ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ایک مومن قرآن پر عقیدہ رکھتا کہ قرآن اللہ کی طرف سے تو دل میں احساس ہونا چاہیے اور یہ کافی نہیں کیونکہ اگر یہ کافی ہوتا جیسا کہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ اگر دل میں یہ مانے تو کافی غلط ہے پہلے اگر یہ صحیح ہوتا تو فرعون بھی اللہ فرماتے فرعون کے بارے میں وجہ وہ کہ یعنی اللہ کے عدد کے نبوت پر یعنی وہ لوگ جہود کیے ان کے استقبال کی, استقبار کی وہ صحیل ہے لیکن انوں کے نفس ان کے دل میں اس کی تصدیق ہوتی ہے تو اسی لیے کاپی نہیں کہ انسان دل میں تصدیق کرے بلکہ دوسرے بھی ضروری ہے کیا ہے کہ انسان زبان سے اعلان کرے آپ ایمان ناتے قرآن پر حق ہے تو عقیدے میں اسی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو اسی کے ساتھ آپ اعلان بھی کرو کہ قرآن صحیح ہے زبان سے تلفظ کرنا چاہیے اور تیسری بات جو اب اور مهم, مهم ہے کہ کیا ہے کہ امل ابل جوارح ارکان۔ کہ عمل بھی کرنا چاہیے اسی کے مطابق اگر کوئی انسان یہ جھوٹ بولتا ہے یا یہ دعوی کرتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے لیکن عبادت نہیں کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان بہت ہی کم ہے اور ایمان کافی نہیں ہے اسی لیے قرآن مجید میں آپ جب دیکھو گے اللہ ہیں ان الدین آمن اس کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں وہ الصالحات یہ عامسان سنتے سنتے اس کو یاد ہو گیا اگر اسے معنی نہیں سمجھ پاتا لیکن جانتا ان الدین آمن عامرحت ولدین آمن عامر الصالحات عمل الصالحات کے کی مانا کیا ہے اللہ یہاں شرط لگاتے اکثر قرآن میں مثال کے طور میں ان الدین آمن و الصالحات كانت ہاتھ ہی کا نتل جنات الفرد اللہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور املح بھی کرتے ہیں یہ کاپنی کے انسان یہ کہ دن میں ایمان ہے اور یہ عموماً بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ سے لوگ نمانے پڑھتے روزانے رکھتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی انکار کرتا کہتے ایمان تو دل میں ایمان تو دل میں ہے لیکن تم عمل صالح نہیں کرتے ہو تو ایمان تمہارا دل میں جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے اسی لیے کافی نہیں ہے تو یہ تین اہم شروع ہے اگر کوئی مومن بننا چاہتا ہے تو وہ دل سے تصدیق کرے زبان پہ بھی اس کے اعتراف کرے اور اسی کے مطابق عمل صالح بھی کرے اگر انسان یہ تینوں میں سے کوئی بات پچھڑ جاتی ہے تو پھر وہ انسان مومن نہیں ہے اگر انسان کہتا کہ دل میں ایمان ہے اور زبان پہ نہیں اعتراف کرتا ہے تو مومن نہیں ہے جیسا کہ قرآن اور کفوارے مکے اقرار کرتے تھے کہ اللہ کا رسول سکتے ہیں لیکن ایک تکبر تھا اور اگر کوئی انسان زبان پہ اعتراف کرتا ہے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں انکار کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہے یہ منافق لوگ جو مدینے میں رہتے تھے یہی لوگ کرتے تھے اسی اللہ سبحان و تعالیٰ ان لوگوں بارے میں فرمائے کہ وہ کافر ہیں. اور جہنم کے اگنے حصے میں جائیں گے اور جو لوگ عمل صالح نہیں کرتے ہیں صرف دعویٰ کرتے تو وہ بھی قرآن میں بتایا کہ وہ لوگ مکمل مومن نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے شرط لگا کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں اور جو عمل صالح نہیں کرتا ہے اس کا مطلب وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کیا ایمان بڑھتا اور ہے اور گھٹتا ہے کہ نہیں اگر کوئی انسان اسلام میں داخل ہوگے مومن ہوگے تو کیا ایمان بڑھتا کہ گھٹتا ہے ایمان بڑھتا گھٹتا ہے کہ بڑھتا گھٹتا نہیں اس میں کچھ علماء کے قول ہے خاص جو فرقہ ایک زمانے میں تھے جس کو کہتے مرجیا اور آج کل بھی ان کے فقہ ان کے مسائل اور ان کے عقیدہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں ان لوگ کا عقیدہ یہ کہتے ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل میں انسان داخل کر لیتا ہے تو بس وہی برقرار ہو جاتا ہے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے کہتے اصل ایمان کے معنی تصدیق ہے دل میں اقرار کرنا ہے اور جب انسان اقرار کر لی ہے اب چاہے وہ نیکی کرے یا نہ کرے ایمان اس کے دل میں اور یہ بہت سے علماء اور فوقہ بھی کہتے تھے اچھے اچھے علما اس چیز سے قائد تھے لیکن اکثر علماء جو جمہور علماء ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ ایک عقلن بھی غلط ہے اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک انسان نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے ساری ایات کرتا ہے ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے اور ایک شخص کبھی کبھی مسجد میں آتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے کبھی پڑھ لیتا ہے دعا پلی نہیں بیٹھتا ہے نہ وہ قرآن پڑھتا ہے نہ وہ استغار کرتا ہے کیسے ہم کہہ سکتے کہ دونوں کے ایمان برابر ہے پہلے والے قول کہتے جو علمات کہتے دونوں کے ایمان برابر ہے فرق نیکی کرنے میں غلط ہے دونوں میں فرق ہے ہم لوگ احساس کرتے ہیں. جس دن آپ مکمل صبح سے شام تک عبادت کرو گے آپ دل میں جو احساس وہ ہو, الگ ہوتا ہے اور اگر جس دن میں آپ عبادت نہیں کرتے ہو انسان اس میں بازار میں رہتا ہے گھومتا رہتا ہے کہیں سفر میں پھسا رہتا ہے خود انسان دل میں نحوست احساس کرتا ہے کمی اور انسان احساس کرتا ہے کہ اللہ سے دور ہٹ گئے تو حقیقت میں یہ ہے کہ جمہور علماء کے قول زیادہ قریب ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے اور اسی کے مطابق قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں صاف اللہ نے بتائی اب دیکھیے میں چند ذکر کرتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے کافی دو تین آیت دو تین دلیل کافی ہے پہلے قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں وہی دامہ ان سی لط سور میں آخری آخری سبح میں وہی دامہ ان سی لط جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے زمین ہوں میں یقل ہوں تو ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایو کمزاد حاضی ہی ایمان کہ آیت کس کی ایمان بڑھا دی یہ دلیل ہے صحاب کرام یا اس وقت کے مومن لوگ جب قرآن آیت نازل ہوتی تھی تب ہر ایک سمجھتا تھا عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا اسی لیے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ آیت کون کس کی ایمان بڑھ گئی اس آیت کے برکت سے تو یہ دلیل ہے اگر نہیں بڑھتا تو کیوں کہتے ہیں؟ پھر آگے اللہ فرماتے خود ہی تو ام اللہ عمل و کہ جو لوگ مومن ہیں ان لوگ ایمان ضرور بڑھے گا اور اللہ التا فرمات ندی نفی قلوبہ مرد الفضادت ہُریجسن اور جن لوگ کے دل میں مرض ہے منافق لوگ ہیں یا لوگ ہیں ان لوگ کے دل میں اور کے آیت نازل ہونے سے اور تکلیف ہوتی ہے گندگی اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ اسلام سے اور دشمن بھی کرنے لگتے ہیں کیونکہ آیت نازل ہوتے خوش نہیں ہوتے بلکہ ہر آیت کو جھٹلاتے ہیں اور جب ایک آیت نئے آیت کو جھٹلاتے تو مزید کفر میں وہ لوگ سمجھو داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتی آیت ثابت کی اور اس کے علاوہ دوسرے اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ دوسرے وہ عید اتولیت مومن کے بارے میں انمنون مومن لوگ اصل وہی ہیں اللہ دین ادا کے اللہ ہو جیت ہوں جب اللہ کے نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے یعنی وہ کیا ہے ڈہل جاتا ہے ڈر جاتا, جاتا ہے اور کیا ہے وہ عید اتولیت علیہ آیات ہو اور جب اللہ کے آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ فرماتے کیا ہے زیادت ہوں ایمانہ ان لوگ کے ایمان بڑھ جاتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے کیوں گھٹتا ہے کیونکہ وہ آئے جو پڑھی گئی توبہ میں سورے توبہ میں کہ کافر لوگ جب آیت نازل ہوتے تو مزید کفر میں داخل ہوتے ہیں اور امام سٹ جاتے ہیں اس سے واضح دلیل امام بخاری جسے تبویل کی ہے کہ حدیثیں ذکر کی ہے ایک وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آخری لوگ جب جنتی جنت میدان جائیں گے جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو اللہ صحان و فرشتوں سے حکم کریں گے یا وہ فرشتوں کو حکم دے کہ ایسے لوگوں کو نکالو جن کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے تو اگر یہ مومن مسلمان اللہ پر اللہ کے رسول اشارہ کرتے کہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے قیامت کی دن آئیں گے کیونکہ دی ایمان کمزور رہے گا اتنا ایمان ہے صرف ذرے کے برابر تو یہ کیا دلیل ہے جو کہتے ایمان نہیں بڑھتا گھٹتا تو ذرے کے برابر کے مانا کیا ہے اصل ایمان موجود ہے تو کیوں اللہ فرماتا اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ فرمائیں گے کہ ذرے کے برابر اور دوسرے حادیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ اللہ برمائیں گے کہ جس, جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو نکالو پھر اس کے بعد اللہ گیہوں کے کہیں گے یعنی کم کرتے جائیں گے یہاں تک آخری میں کہیں گے جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو تو اس کو نکال. تو یہ دلیل ہے کہ ایمان ان لوگ کے کیوں کم ہو گئے کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہیں مومن ہیں لیکن وہ لوگ برائی میں اور وہ لوگ اللہ سبحانہ اور سے دور ہٹ گئے اور برائی کرنے لگے اور اللہ کی معروف ہے کہ اللہ سبحانہ اور کے ایمان کس طرح بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے تقریبا تین اہم باتوں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اور کے اللہ کو پہچاننے سے حساب قریب ہوتا ہے اللہ کے اسماء اللہ کے صفات اللہ کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں پسند کرتے ہیں اسی کے حساب سے آپ کا ایمان بڑھے گا جو انسان جانتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ رقیب ہے عتید ہے اللہ سبحانہ بادہ رقیب ہے شہید ہے تو انسان جرے گا اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا ہے جاہل رہتا اللہ سے واقف نہیں رہتا ہے اس کی ایمان کمزور رہے گا اسی طرح جو نیکی کرتا ہے انسان جتنا نیکی کرے گا وہ اتنی اللہ سے قریب ہوگا اور جتنا برائی کرے گا اللہ سے دور ہٹے گا اسی طرح انسان آسمانی جو آسمانی جو کون پہنچتا ہے جو بھی آسمانی نشانات اللہ کے قدرت کی نشانات سورج ستارے سمندر پہاڑ جو بھی چیزیں ہیں اپنے نفس اگر انسان اس میں غور تفکر کرے جیسا کہ آپ کے خطبی کی طرف موضوع یہی تھا اگر انسان غور تفکر کرے ساری چیزوں میں کس کے خالق کون ہے مالک کون ہے کس نے پیدا کی ہے اللہ کی قدرت انسان احساس کرے تو ضرور اپنے دل میں اس کے ایمان بڑھ جائے گا اور اگر تفکر نہیں کرتا ہے تو اس کے ایمان ضرور کم ہوتے جائے گا اس کے بعد ہم مسئلہ آتا ہے مرتقی یعنی جو ابھی معلوم ہوگا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے لیکن یہاں جو دوسرا سوال ہے وہ سے تقریباً قریب ہے مرتکے میں کیا جو انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے جیسا کہ مسلمان تو بہت سے مسلمان تھوڑی اللہ والے بہت سے مسلمان عبادت کریں گے لیکن آپ دیکھو گے چوری بھی کریں گے زینا بھی کریں گے رشوت بھی کھاتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں اور الگ الگ پہاشی اور الگ الگ کبیرا گناہ کرتے کبیرا ایک دو گناہ نہیں ہے ستر سے زیادہ کبیرہ گنا ہے اسی لیے اگر کوئی انسان مرتکیب کبیرہ ہوتا ہے تو اسلام میں کیا اس کا کیا حکم ہے یہ کیوں ذکر کیا جاتا کیوں کہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے فرقے ہیں جو اس بات پہ وہ لوگ گمراہ ہوئے اور جس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوا جو آج تک ان کے نتیجہ ان لوگ کے فتوی اور ان لوگ کے عمل کے نتیجہ دیکھا جاتا ہے سب سے اس میں تقریباً تین اہم قول ہیں ایک قول یہ ہے کہتے ہیں کہ ایمان، ایمان جیسا کہ یہ مرجیا لوگ جو مرجیا پھرتا تھے وہ لوگ کہتے ایمان اگر دل میں داخل ہو گئے تو وہ نہیں نکلتا ہے یعنی وہ نکلے گا نہیں اگر انسان چوری کرے زنا کرے سارے برائی کر لے اور عقیدہ دل میں ہے اللہ کا پر ایمان ہے تو کہتے اس کے ایمان مضبوط ہے کچھ بھی کم نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر کاشی کی ہے زنا کی ہے اتنا برائی کرتا ہے تو کیسے اس کے کی ایمان نہیں کم ہوتا نہیں اس کا اصل ایمان مل دل میں اب اس کے بعد یہ عمل صالح یا برائیں میں ایک کمی زیادہ ہوتا ہے اور یہ مرجیا لوگ ہیں اور یہ قول تو ظاہری غلط ہے یعنی ہر ایک چھوٹے انسان اس کو عقل اگر کوئی استعمال کرتا اور قرآن کو سمجھتا ہے فوراً اس بات کو ٹھکرا دے گا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شریف انسان مومن یہ مسلمان ہے دوسرے بھی مسلمان ہے ایک اللہ والے اور دوسرا زنا غلط کام کرتا ہے شراب پیتا ہے تو دونوں کی ایمان کیسے برابر ہو سکتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیوں یہاں بار بار میں تاکید کرتا ہوں کیونکہ یہ موجود ہے خاص کر یہ ماتوریدی مذہب میں یہ چیز موجود ہے ماتوریدی آج کل جو کتاب ہم لوگ انڈیا پاکستان میں پڑھی جاتی ہے وہ اسی اول کے آئس یعنی اسی مذہب پر یہ ان کے کتابیں ہیں کہتے ایمان کے اصل یعنی حصہ مل گئے دل میں اب اس کے بعد نہ ایمان بڑھتا ہے نہ گٹتا ہے چاہے انسان کتنا بھی نیکی کرے بڑھے کہ نہیں اور جتنا بھی برائی کرے نہیں گھٹے گا اور یہ قول بالکل ظاہری غلط ہے اس لیے اس کو تردید کرنا چاہیے دوسرے قول جو خوارج کا قول ہے اور خوارج کے علاوہ اور معتزلہ جو تھے ان لوگ کے بھی تقریباً یہ قول ہے کہتے ہیں کہ کبھی نہ خاصر خوارج کی یہ قول ہے کہ جو فرائل کبیرہ ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی خوارج کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے یا سود کھاتا ہے یا زینا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے کہتے وہ کافر ہو گیا اور اس کو ہر حال میں قتل کرنا چاہیے اور یہی فرقے حضرت علی اور حضرت معاویہ حضرت علوم الناس اور بہت سارے صحاب رضی اللہ عنہم کو یہ کافر بنا کے ان کے خلاف لڑائی کی وہ لوگ حضرت علی کو کی کیوں کافر کہتے تھے کہتے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ جب اختلاف ہوا کچھ صحابے میں تو وہ لوگ جیسا کہ وہ دوسرے فرقے والے کہنے لگے کہ قرآن اور لڑائی بند کرو ہم لوگ آپس میں صلح کریں گے وہ لوگ اعتراض کیے کہ اللہ ہی فیصلہ کریں گے قرآن میں یہ اس طرح تم لوگ گناہ کی اس لیے تم لوگ کافر ہو تو اسی لیے قتل اور آج کل جیسا کہ دیکھا جاتا ہے تشدد والے چاہے سیریا میں چاہے عراق میں چھوٹے گناہ کے لیے انسان کو دیکھو جمع کر دی جو کہتے وہ برا کام کرتا ہے میری بیعت نہیں کرتا ہے اگرچہ وہ نمازی روزہ ہے چھوٹی بات کے لیے کسی کو کافر کہنا یہ رجت کے مسائل میں ذکر کیا گیا بہت بڑی بات ہے اسی لیے ایک گنا سے انسان کسی کو کافر کہے اس سے بچنا چاہیے آج کل مسلمانوں بھی اس طرح عوام میں اس طرح کسی کے بارے پوچھو وہ کیسے ہیں تو کہتے بھئی وہ کافر کیوں کہ وہ روزہ نہیں رکھتا ہے یار وہ شراب پیتا رہتا ہے کہیں گے یہ دلیل نہیں کہ وہ کافر مسلمان ہے کہو پاس کہو کہ گنہ یہ ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو کافر کہو غلط ہے کافر اس کو کب کہہ سکتے ہیں اگر وہ کفریہ کام کی ہے اللہ کو گالی دی ہے یا اسلام پر مزاق اڑائے تو کہہ سکتے ہیں خجدت کام کرنے کے بعد لیکن اس طرح کہ وہ صرف زنا کی ہے یا شراب پی لیے اس کو کافر کہہ دے یہ بالکل غلط اور یہ خوارج کے مذہب ہے اور اسی سے کہتے کہتے دنیا میں اس کو قتل کرنا چاہیے اور آخرت میں وہ عذاب جہنم میں جائے گا اور یہ بالکل غلط ہے اور کے آیات سے اس کو تردید کر سکتے وقت نہیں ہے اور تردید کرتے آیات تو بھری ہوئی ہے اسی طرح ان لوگ سے قریب معتزلہ جو تھے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو فعلی کبیرہ ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کو کافر نہیں کہیں گے نہ اس کو مومن کہیں گے کہتے ہیں منزلہ منزل بین المنزلتین یعنی دو درجوں کے درمیان وہ بیچ والے درجے میں یعنی نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ, کافر ہے وہ بیچ میں تو کیا ہے کہتے وہ الگ ہے اس کو نہ مسلمان کہیں گے نہ کافر تو ٹھیک ہے دنیا میں آخرت میں کہتے آخرت بھی کافروں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے تو یہ بھی قول اور خوانش کے قول متقریبا قریب ہے اور یہ سب سے غلط ہے اسی لیے یہ سب سے پہلے جو ماتذلہ یہ مذہب نکالا اس کا نام ابن ناپا یہ خبی صابی تھے حضرت ابو حسن بصری رضی اللہ علیہ حسن وسری اللہ علیہ کے شاگرد تھے ایک بار وہ مجلس میں آئے اور بہت اچھے شاگرد تھے آئے کہنے لگے اے امام یا حضرت حسن بتائیے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہو تو کہنے لگے تو مسلمان ہے، کہنے لگے نہیں تو کہنے کیا تم کہتے ہو؟ کہتے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ مسلمان رہ جاتا نہ وہ کافر تو حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی حضرت حسن رحم اللہ نے یہ کہا کہ نہیں بالکل غلط ہے یہ صحیح تو وہ ناراض ہو کے الگ ہو گئے اس لیے بعد وہ خود کا حضرت حسن کہ اعتزلنا واصل اعتزلنا نے ہم لوگ کو الگ ہو کے اپنے جماعت بنا لی تو اس لیے وہ لوگ معتزلہ بن گئے ان کے لقم معتزلہ اسی سے پڑا تو یہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ اسلام مسلم جو کبیرہ گناہ کرتا ہے کبیرہ گناہ جو بھی کرتا ہے خوارج کہتے تو کافر ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں نو مسلمان نو کافر بلکہ بیچ درجے میں اور آخرت میں جہنم میں مستحق اور ہمیشہ کے لیے رہے گا یہ تینوں قول بالکل غلط ہے جو صحیح ہے جو اہل سنت اور جماعت جو صنعت صالحین علماء جمہور علماء کے قول ہے کہ ایمان انسان اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے لیکن وہ کفر تک نہیں پہنچتا ہے اللہ کے اگر کفر کے کام کرتا ہے یعنی جیسا کہ آج کل اکثر مسلمان تو یہی ہیں آپ دیکھو گے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ لہمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھتا ہے نماز کبھی پڑھ لیتا ہے ہمیشہ اللہ کی پڑھنا چاہیے کبھی نماز ہم کچھ لوگ کا حال میں بتا رہا ہوں نماز پڑھ لیتا ہے رمضان آتا ہے تو اس میں بھی روزہ رکھتا ہے لیکن موقع ملتا ہے تو آپ دیکھو گے ضلع کے کام بھی کر لیتا ہے رشوت بھی کھاتا ہے رشوت بھی لیتا ہے اسی طرح پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے اور بڑی بڑی یعنی قبائل گنا بھی کرتا ہے رکوکل والدین بھی کرتا ہے لیکن اس کو ہم لوگ نہ اس کو کابل نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مومن اسلام میں داخل ہوں گے اسی لیے وہ اس کو اسلام سے خارج کرنا غلط ہے اس کو کیا کہیں گے کہیں گے مسلمان ہے لیکن اس کے ایمان اور اسلام کمزور ہے جتنا وہ برائی کرتا ہے اتنا ہی اس کی نیکی کم ہوتی ہے اور جتنا وہ نیکی کرے گا اتنا ہی اس کی ایمان بڑھے گا تو یزید و ویم اور یہی کے اعتقاد یہی کی بنا پر وہ دلیلیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و یہ بتائی ہے کہ جو لوگ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا یہ دلیل ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خوش رحاب کرام کو کہتے تھے کہ آ آ جاؤ میں تم لوگ بیعت کرتا ہوں کہ تم لوگ نہ شرک کرو گے نہ چوری کرو گے نہ قتل کرو گے نہ تم لوگ ایسے یعنی تحمت لگاؤ گے ایسے کئی چیزیں اللہ کے رسول گناتے تھے کہ اس پر بیعت کرو اور تم میں سے پھر یہ فرماتے تھے تم میں سے جو وقت بیان کرتا ہے اور اس پہ وہ بیعت وعدہ کرتا ہے بیعت کرتا ہے پھر تم میں سے اگر پوری کر لیتا ہے یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتا تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ اللہ کے رسول خوشخبری سناتے تھے اور اگر کوئی اروادہ خلافی کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ دنیا میں کچھ حدود مقرر کی اگر وہ حدود کے مطابق اگر وہ مستحق بن گئے تو حدود اس کے لیے کافی ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا یا اس کو حد نہیں نافذ کیا گیا ہے تو اس کے معاملہ اللہ کے پاس جائے گا نہیں کہا کہ وہ ہے حالانکہ وہ حد یعنی وہ کبیرا گنا کے مرتکب اسی لیے اسلام میں حدود رکھا گیا کہ چوری کرنے والے کے لیے کیا ہے کیا کرنا ہے چوری چور کے کیا کریں گے ہاتھ کاٹیں گے کون سا ہاتھ دونوں نہیں بائیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ شروع, شروع, شروع کے ساتھ یعنی کسی کو پکڑ لے آ کے کاٹ دی اس کے بہت سخت شروط ہے تو اس لیے ہاتھ کاٹنا ہے اور جو زنا کرتا ہے تو اس کے بھی سزا ہے یہ کیوں کہا گیا اللہ کے رسول فرماتے جس کو سزا دنیا میں دیا جاتا ہے اس کے لیے کب ہے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے اس لیے قتل کر دو اگر کافر ہو تو اللہ کے رسول نہیں کہتے کہ ہاتھ نافل ہاتھ کاٹو کہتے گردر کاٹو اس لیے وہ مسلمان ہے قبیلہ لیکن بچنا چاہیے لیکن اس کی ایمان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی وہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا ہے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو دیکھو کہ اسلام کے احکامات پر مذاق اڑانے لگتا ہے صحیح کہ نہیں الٹی سیدھی باتیں پکنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کپر میں ہو سکتا ہے جا, جا سکتا ہے لیکن اگر وہ عبادت کرے گا تو کبھی اس طرح مذاق نہیں کرے گا یہ کفریہ کام وہ نہیں کر پائے گا تو یہ تقریباً یہ مرتکب کے حکم یہ ہے صحیح ہے کہ جو کے مرتکب ہے اس کے ایمان اگر دل میں موجود ہے تو وہ مسلمان ہے اور کیا چاہے کتنا بھی غلط کام کرے تو مسلمان ہے لیکن اس کے ایمان کمزور ہیں اسی لیے اس کو چاہیے کہ برائی سے بچے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں ہم لوگ آج کل اسلام سنتے ایمان سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہتے ہی مسلم ہے کسی کو کہتے مومن ہے دونوں کے معنی میں اختلاف ہے کہ نہیں اصل عموماً قرآن نے دونوں استعمال کی ہے اسلام اور ایمان لیکن یہ علماء عموماً اس میں اختلاف بھی ہوا کچھ علما کہتے ایک فرق نہیں ہے کچھ علما کہتے بالکل فرق ہے اگر صحیح دیکھا جائے تو لغوی یعنی اصل معنی میں فرق ہے ایمان اصل کہتے ہیں یہ دلی دل کے اعمال کو ایمان کہتے ہیں اور جو اعزا کے اعمال اس کو اسلام کہتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ارکان اسلام کتنا ہے پانچ ہے ارکان اسلام پانچ ہے اسلام کے ارکان پانچ ہیں شہادتین زبان سے تو کہنا ہے نماز روزہ حج اور زکات یہ پانچ ارکان ہیں ترتیب سے شہادتین نماز زکات روزہ اور حج کچھ روعات میں حج پھر روزہ بہرحال یہ پانچ ارکان ہیں تو یہ بدن سے عمال کیا جاتا ہے اور ارکان ایمان کتنا ہے یہ چھ جو آج اس سال جس سے شروعات آج کیا جائے گا یہ چھ ہے تو یہ چھ ارکان آپ دیکھو کہ دل سے تعلق ہے اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا پیوم اخرت پر تقریر پر یہ سب دل سے ہیں تو اس لیے حقیقت ایمان اس کے تعلق دل سے ہے اور اسلام بدن سے ہے تو اس لیے علما یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں دیکھا جائے اگر یہ دونوں لفظ ایک ہی جگہ میں آئے تو دونوں میں فرق کریں گے یعنی جیسا کہ اللہ پر ان المسلمین المسلمات المنین المنات اللہ ایک ہی جگہ میں دونوں کو ذکر کی ہے تو اس کے معنی اللہ اس آیت میں فرق کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور جو لوگ مومن ہیں یعنی مسلمان جو نیکی اعمال کرتے ہیں اور جو مومن ہے جس سے دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ نے حالت بتائی تو یہاں سے مرات الگ الگ سے اور قرآن میں اگر ایک جگہ میں ایک آیت میں دونوں میں نہیں بلکہ ایک ہی آتا ہے چاہے مسلم آتا ہے یا مومن آتا ہے تو وہاں کہیں گے ایک ہی معنی ہے صحیح کہ نہیں یعنی اس میں الگ ہے اگر قرآن اسلام عام قرآن میں اللہ صمین کہا یا او الدین آمن تو یہ آمنو سے مراد یہاں ہر ایک مراد ہے جو بھی حتٰ کہ کریمہ زبان سے پڑھ لی اگرچہ ابھی تک ایمان مضبوط نہیں وہ دل میں اس وہ بھی شامل کیونکہ یہ آمنو آیا اور یہاں نہیں آیا تو اس لیے یہ سب شامل اور اگر دونوں ایک ہی جگہ آیا تو الگ الگ معنی کریں گے اس لیے عربی میں کہتے ہیں از اجتماع اختر کا اور از افطار اور الفاظ ہیں حقیقت میں فرق ہے اور فرق کے دلیل یہ بھی ہے اللہ فرماتے قالت العراب و امن بدو لوگ کچھ لوگ ایمان لائے اور اللہ کے رسول کے پاس اور احسان جتانے لگے منت کرنے لگے کہ ہم لوگ تو مسلمان مومن ہو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہیں اللہ کے آیت نازری حجرات میں کال ات الراب و امن یہ بدو لوگ کہتے کہ ہم لوگ مومن بن گئے ایمان لے ہم لوگ اللہ نے جواب دیم تو امین آپ ان لوگ سے کہہ دو ابھی تک تم لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو اسلم یہ کہو کہ ہم اسلام لائیں یہ دلیل ہے کہ فرق ہے کیونکہ ابھی نہیں مسلمان تھے ابھی تک اسلام کے احکامات اور دین مکمل دل تک نہیں بیٹھے جس طرح بیٹھنا چاہیے تو اس لیے اب اللہ کو ابھی تک مومن نہیں بنے مسلم تم بنے مومن کب بنو گے جب وہ اسلام اور ایمان اور اس کی تعلیمات دل میں بیٹھ جائے گی مقیر کرو گے مکمل تو مومن تو حقیقت میں یہ ہے آج کل بھی اگر مسلمانوں کے حال دیکھا جائے تو اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اکثر لوگ مسلمان ہیں مسلم ہیں کیونکہ اکثر مسلمان جو ہے مومن بھی کہہ سکتے لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے صحیح طریقے سے تو اکثر لوگ نماز تو پڑھیں گے عبادت کریں گے لیکن اتنے یقین سے کون نماز پڑھتا ہے ہم لوگ آتے ہیں دل باہر چھوڑ کے آتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو دل کہیں اور رہتا ہے اور ہم لوگ عبادت کرتے ہیں یہ دل سے خلوص سے اور پکا اور یہ ارادہ اور عزم اور توکل اور یہ اچھی طریقے سے ایمان رکھنا یہ کم مسلمان کے دل میں ورنہ اگر یہ پکا ہوتا دل میں تو ہم لوگ کبھی برائی یعنی برائی, برائی کم کرتے اور ہمیشہ عبادت میں ہم لوگ دل لگا کے عبادت کرتے اسی لیے ضروریت یہ ہے کہ انسان ایمان میں یا ایمان کو مضبوط رکھے اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک حدیث ناتا کہ اللہ کے حضرت امر الخطہ پرماتے کہ ہم لوگ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے دو تو حضرت ایک آدمی آئے اور اس کی صفت بتائی کہ اسے کالا بال ہے کیسے کسی سفار ذکر اور آئے اور ہم لوگ میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا محمد اے محمد آپ بتائیے کچھ سوالات پوچھیے اللہ کے رسول سے پہلے سوال یہ کہ آپ بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اسلام تو نہیںلام اللہ کے رسول ارکان اسلام گنائے کہتے یہ جو ارکان اسلام جو پانچ ذکر کیا گئے کرو تو کہتا ہے کہ آپ صحیح بتائے تو اللہ کے رسول تعجب عزب صاحب کرام کرنے لگے کہ کون سا آدمی ہے کہ اللہ کے رسول کچھ بتاتے اور وہ کہتا تم صحیح بتائے تو پھر اللہ کے رسول سے پورے ایمان اب بتاؤ تو اللہ کے رسول ایمان بتایا کہ ای آخری تک تو اللہ کے رسول نے بھی فرق کی اسلام اور ایمان میں پھر احسان تیسرا جو اعلی درجہ تیسرے کے بارے پوچھا احسان کیا ہے دیکھیے اسلام نمبرے پہ اس سے بہتر ایمان ہے اور اس سے بہتر اس احسان ہے احسان کیا ہے کہ آپ اللہ کو اس طرح عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یعنی اللہ سامنے ہے اور حقیقت میں اللہ کو اگر نہیں دیکھ پاتے ہو تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یعنی اتنا خلوص سے یہ عبادت کرو کہ آپ یہ تصور کرو کہ اللہ سامنے ہے اور اللہ تو حقیقت میں تو اللہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ تصور کرنا یہ ہر ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں ہم لوگ کے تصور باہر رہتا ہے تو اسی لیے حضرت وہ صدق اور کئی چیزیں بتائیں جب وہ آدمی چلے گئے تو اللہ کے رسول لوگوں سے پوچھا کہ یہ جانتے ہی کون ہیں لوگوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں بہتر جانتے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ اور انسان یعنی شکل میں آئے تم لوگ دین سکھانے کے لیے آئے کسی دین سکھائے کچھ بات ہی سبق را اور کچھ نہیں کہتے تھے یعنی اس طرح پوچھیں گے اور میں جواب دوں گا اور تم لوگ سنو گے تو تم لوگ تعلیم حاصل کرو گے تو اسی لیے یہ حضرت جگریس ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم ہے تو اسی لیے اسلام اور ایمان حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں فرق ہے افضل اسلام اگر انسان داخل ہوتا تو, تو اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہے اس کو مسلمان مسلم کہیں گے مومن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ایمان بھا... یعنی دل میں ماشاء اللہ مکمل ہے اور بھرپور اور اسان یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے اسی کو ہم لوگ مسلم کہیں گے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ اسلام ایمان کے کی شعب کیا ہے اس ایمان کے شاخے ہیں ایمان کے بہت سارے شاخ حدیث و اللہ کے رسول علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حرک حدیث ہے المام و بدغن و شبعون شعبہ کہ ایمان ستر سے کچھ زیادہ ہے کچھ بضع اس کو کہتے ہیں ایک سے نو تک بضع کہتے ہیں عربی میں ہم کہ لوگ کہتے ہیں ستر اور کچھ ہے تو اس لیے ستر سے کچھ زیادہ یہ شاخ ہے کچھ بات میں آتا ہے و ستون یا ست ساتھ سے کچھ زیادہ شاخ ہے اللہ کے رسول نے اس میں بتائی سب سے افضل ایمان کی جو شاخ ہے کئی شاخ ہے تقریباً کتنا ہے ستر سے زیادہ ہے یا ساتھ سے بھی زیادہ ہے تو اللہ کے رسول قرمت سب سے اعلیٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا اچھا ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایمان کے سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اس کے سب سے ادنا حصہ کیا ہے امام پپ الزا عن فریق کی یہ موزی چیز یعنی جو بھی ایزا والی چیز جیسا کہ پتھر ہے یا کانٹا ہو یا شیشہ ہے کچھ بھی جو موزی چیز لوگوں کے راستوں سے ہٹانا یہ ایمان کے سب سے ادنا حصہ ہے الیا من المان اور حیا کرنا شرم کرنا یہ بھی ایمان کے ایک حصہ ہے تو اللہ کے رسول ساسن نے بتائی ہے کہ تقریباً ستر سے زیادہ تو یہ شاخیں ہیں لیکن علماء نے الگ الگ کتابوں میں بہت محنت کی اس کو گنانے میں کچھ لوگ ستر سے زیادہ گنائے کچھ لوگ کم گنائے لیکن اگر اللہ کے رسول عام بتائے تو ہر نیکی سمجھو آپ جو کرتے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے جو ثابت نہیں اس کو شاخ نہیں کہہ سکتے آج کل جیسا کہ لوگ بداعت کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی اور بھی دات جو بھی کرتے ہیں کہیں گے وہ ایمان کے ساتھ کبھی اس کو نہیں لا سکتے ایمان کے ساتھ وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو اس لیے سب سے آنا کیا ہے اللہ کہنا اور سب سے ادنا کیا ہے موزی چیز یعنی وہ موزی چیز کو ہٹانا یا کوئی اسی چیز کو ہٹانا جو لوگ کے تکلیف دے چیز ہوتی ہے اس کو ہٹانا اور اللہ کے رسول شرم بھی ایمان کی ستوئی تین ہے اور اس کے علاوہ علما نے اور ذکر کی ہے تو اس میں سب کچھ شامل کی عقیدے کے مسائل بھی اس میں شامل کی اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے اسی طرح زبانی جو عبادات ہیں قرآن پڑھنا ذکر و اذکار کرنا لوگوں کو نصیحت کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے اسی طرح بدن کی جو عبادات وہ بھی اس میں شامل ہیں نماز پڑھنا یا خیر میں چلنا یا روزہ رکھنا یہ بھی شامل ہے اور اسی طرح عام بھی عبادت جو اخلاق کے مسائل ہو وہ بھی شامل ہو شرم کرنا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا پڑوس کے ساتھ احسان کرنا رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی شامل تو اسی لیے جو بھی نیکی اللہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ بھی ایمان کی شاخوں میں آتا ہے اور جتنا آپ یہ شاخوں سے آپ اپنے لیے نصیب رکھو گے یعنی اس پر عمل کرو گے تو اتنا ہی آپ کے ایمان بڑھے گا اور جتنا آپ اس سے کم کرو گے آپ کے ایمان گھٹے گا اس کے بعد یہاں ایمان کے نواقز کیا ہے ایمان کے تین اہم نواقز ہیں اور یہ تینوں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے ہر ایک کے بارے میں الگ درستہ پہلے یہ نواقز شرک ہے اور شرک کے بہت سے اقسام ہے شرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ سب سے بڑا یعنی وہ باتیں جو ایمان کے خلاف ہے اگر انسان کر لیتا ہے تو اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے سب سے پہلے شرک اور شرک مانا بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا کسی کو سانجھی بنانا یعنی جیسا کہ اگر ہم عبادت جو اللہ کے لیے کسی اور کے لیے کریں چاہے وہ کوئی پتھر ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی فرشتہ ہو اس کے لیے سجدا کریں اس کے لیے ذبح کریں اس کے لیے طواف کریں یا اس سے جو عام آ گئے ہیں اس سے الجا کرے تو یہ شرک ہے اسی لیے جو اس طرح کرتا اس کے دل سے ایمان ختم دوسری بات بتائے گا ککر کفر کے کام کرنا اور کفر کے مسئلہ تو اور بڑا ہے بہت ساری چیزیں اسے کفریات ہیں بہت سی مثالیں بھی دی گئی ہیں اللہ کو گالی دینا اسلام کی توہین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق اڑانا اسلامی تعلیمات کو جان بوجھ کے اس پر مذاق کرنا یا جیسا کہ جو اسلام کے جو بڑے احکامات کو اس طرح توہین کرنا یا رد کرنا یہ بھی کفر ہے مثال کے طور کوئی کہتا نماز اب فرض نہیں رہ گئی وہ تو پرانی عبادت ہے یہ کفر ہے اس اسی لیے کے باپ بہت ہی لمبا چوڑا ہے اور یہ تقریباً ذکر کیا گیا ہے اور تیسرا جو ایمان کے خلاف ہے وہ نفاق ہے اور نفاق کے معنی یہ ہے جو یہاں سے مراد اکبر ہے یعنی نفاق ایک انسان اپنے دل میں ایمان کی دشمنی اور انسان ایمان میں ایمان کے نفرت کرے دل میں لیکن لوگوں کے سامنے مسلمان بنے جیسا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ ہوتے تھے اسی طرح چوتھے بھی علمات جوڑتے ہیں جوڑتے فسوق سوخ اگر فسق اکبر ہو یعنی وہ نافرمانی اللہ سی کوئی بھی نافرمانی کرے تو وہ بھی کفر کے مرادف ہے تو اس لیے یہ ایمان کے مخالف اور یہ تفصیل کے ساتھ پہلے بات گزر چکی ہے پہلے بام میں توحید کے بام میں یہ مسائل گزر چکے ہیں اس کے بعد آئیے مسئلہ یہ دیکھتے کہ ایمان کے ارکان کیا ہے ایمار کے کتنا ارکان بتایا میں نے پانچ اچھے چھ یہ یاد کر لو سب سے پہلا رکن کیا ہے اللہ سبحان و پر ایمان لانا اور دوسرے رکن فرشتوں پر ایمان لانا ترتیب کے ساتھ چلیں گے جو حدیث میں اور نہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے بعد رسولوں کو درجہ ہے لیکن کیونکہ حدیث اور قرآن میں جو استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالی سب سے پہلے ایمان باللہ کرنا چاہیے اللہ پر ایمان مکمل ہونی چاہیے اور یہ تفصیل آئے گا کس طرح اللہ پر ایمان لانا چاہیے یہ چند باتیں ہیں مختصر انداز سے ذکر کیا جائے گا کیونکہ اکثر مسائل پہلے گزر چکا ہے دوسرا رکن کیا ہے فرشتوں پر ایمان لانا اور فرشتوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے انشاءاللہ اگلے درس میں یہ تفصیل کے ساتھ فرشتوں کے متعلق اہم بات ہے کہ قرآن و سنت میں ثابت ہو اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ ان کے صفات کیا ہے ان کو کس طرح ایمان لانا چاہیے کیا ثابت ہے کیا نہیں ثابت ہے وہ ان اگلے درس میں اور اس کے بعد تیسرا کیا ہے المام بلّہ ملائک و, و قطب کتابوں پر اور یہ کتابیں کیا ہیں کون سی کتاب ہے کتنا کتابیں ہیں کس طرح ایمان لانا چاہیے انشاءاللہ اگلے ہفتے نہیں اس کے بعد والے ہفتے اگر اللہ زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کریں گے چوتھا کیا ہے رسولی ہی رسولوں پر رسولوں کے متعلق بھی انشاءاللہ خاص درس ہوگا نمبر پانچ یوم آخرت آخرت پر ایمان لانا اور آخرت پر کس طرح ایمان لانا چاہیے یہ بھی تفصیل آئے گا انشاءاللہ اور چھٹا کیا ہے قدر تقدیر پر قضاء و قدر پر ایمان لانا کس طرح قضاء و قدر پر ایمان لانا چاہے اس میں کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں یہ بھی اس کے خاص درس ہوگا تو یہ چھ ارکان کوئی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چھ ارکان کیوں منگے اس کے علاوہ اور ساتواں کیوں نہیں بنا یہ کیسے ہم لوگ کو پتا چلا کہ یہ چھ ارکان کہیں گے قرآن سے پتا چلا اور حدیثوں سے بھی قرآن نے اللہ سبحانہ آنا و تعالی یہ ارکان کو دو جگہ اس طرح یعنی مکمل ذکر کی ہے تقدیر کے علاوہ پانچ ارکان ایک ہی جگہ اللہ ذکر کرتے ہیں اور تقدیر حدیثوں سے اور دوسری آیات سے ثابت ہے کیا دلیل قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتے آمن رسول بیما مبی المنون کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ سہاد جو اس پر نازل کیا گا اس پر ایمان لائے اور آمن رسول بما والمؤمنون مومن لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گا قرآن ہے یا وحی اس پر ایمان لاتے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے کل آمنا سارے لوگ ایمان لائے کس پر بلہ اللہ پر و ملا اکرتی ہی پر وہ کتبی کتابوں پر ورسلی ہی رسولوں پریل آخر بين احد من رسول صحیح کری کل آمن بلّہ ملائکتی رسول لا نفرق بين احد من رسول یہاں چار ذکر کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں اللہ سبحانه تعانا پانچ ذکر کی ہے کیا ہے یا ایدین آمن اے ایمان والو آمین و بلّہ اللہ پر ایمان لاؤ وہ اور رسول پر ایمان لاؤ کتاب ع اور وہ کتاب پری مالا جو اللہ کے رسول پر نازر کیا گیا ہے وہ کون سی کتاب قرآن کتاب اللہ اور وہ بھی کتاب پری مالا جو اس سے پہلے نازر کیا گیا ہے. پھر آگے اللہ فرماتو میں قرب اللہ ہی اور جو اللہ پر کفر کرتا ہے وہ ملاکت ہی وہ کتبی ولی وخر یہ اگر کوئی پانچوں پر ایمان نہیں لاتا ہے فقدم ضل بہت کھلی گمراہی پر وہ جا کے پڑتا ہے تو اسی لیے اللہ عثمان نے بتایا کہ ایمان اگر کوئی نہیں لاتا ہے یا تردید کرتا تو گمراہ تو یہ پانچ یہاں اور تقدیر کے جو مسئلہ ہے وہ دوسری آیات سے ہے اللہ فرماتے ہیں کلش ان خلق نہ ہو بقدر کہ ہر چیز کو اللہ عثمان و تعالیٰ بے قدر تقدیر کے ساخ پیدا کی ہے وہ کل قدرنا ہو اللہ فقدر تقدیر اللہ ہر چیز کو مقدر کی ہے اور تقدیر کے مسائل ان اللہ آئیں گے اور حدیث میں اللہ کے رسول یہ چھوک جمع کی ہے وہ حدیث حضرت عمر خطاب کے جو حدیث ہے اور اسی طرح اس میں حضرت ابو ہرا کے بھی ایک حدیث ہے فرماتے ہیں کہ وہ قصہ جو ذکر کیا گیا جبریل علیہ السلط السلام انسان کے شکل میں آئے اور اللہ کے رسول سے سوال کی کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے تو اللہ کے رسول نے کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ یہ چھ ارکان اللہ کے رسول اس حدیث میں ذکر کیے گئے اسی لیے اس کو ارکان ایمان کہتے ہیں ارکان ایمان یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں اس پر ہر مسلمان پر واجب کے ایمان لائے اگر کوئی انسان اور ایمان لائے جس طرح زبان سے بھی اعلان کرے دل سے بھی اقرار کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے اگر انسان اسی کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے یا اس کو تصدیق نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے بہت سے مسلمان لوگ فرشتوں کو انکار کرتے ہیں کہتے فرشتے کون ہیں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا حقیقت ہے کہ خیال ہے اور مسلمانوں میں کچھ فرقے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں جیسا کہ ان ابن سلینا اور اس کے علاوہ جو مشہور تھے فلسفی لوگ یہ لوگ تو سرے سے انکار کرتے تھے یہ لوگ تو حقیقت میں مسلمان تھوڑی تھے اسلام تو صرف مسلمان تھے لیکن فلسبی لوگ جو تھے حقیقت میں اسلام سے الگ تھے تو اس لیے وہ لوگ اسی ایسے ارکان کو انکار کرتے تھے اور مومن تصدیق کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے دل سے زبان سے اپنے اعمال سے کہ یہ چھ ارکان ہیں اور کس طرح ایمان لانا چاہیے کہ ہر درس میں ہر ہر مسئلہ انشاءاللہ اس کے لئے الگ درس ہوگا آج پہلا رکن کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ سخان ہو تعالیٰ پر کس طرح ایمان لانا چاہیے پہلا کیا ہے اور سب سے اہم رکن اور وہی اصل جڑ ہے اگر انسان اللہ سبحانہ و پر صحیح طریقے سے ایمان لائے گا تو باقی ارکان پر ضرور ایمان لائے گا کیونکہ اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و پر اگر صحیح طریقے سے ایمان لاتا ہے تو گویا کہ وہ باقی ارکان پر ایمان لائے گا کیونکہ فرشتوں پر ایمان لانے کو کس نے حکم دی ہے اللہ نے اسی لیے اگر کوئی انسان کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا فرشتے پر نہیں ایمان لاتا تو کہیں گے تم جھوٹا ہو اس کے مطلب تم اللہ پر بھی مکمل ایمان نہیں لاتے ہو پوچھے گا کیوں کہ کیونکہ قرآن میں اللہ فرشتوں کو ذکر کی اللہ سلمات قرآن میں فرشتوں کو تعریف کی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ تو فرشتے کچھ نہیں ہیں تو اس کے مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سلمان یہاں کہانیاں جھوٹی جھوٹی باتیں اللہ نے خستہ قرآن میں رکھی تو یہ اللہ کی بھی تقزیب ہے اور جو رسولوں کو انکار کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ کو بھی جھوٹ ہے تو اسی لیے کہتے ہیں علما کہ اللہ پر ایمان لانا یہی سب سے اہم ہے اور سب سے یہی اصل ہے اور یہی اصل بنیاد ہے اگر انسان اللہ پر مکمل طریقے سے ایمان لائے گا تو سمجھو وہ باقی ارکان پر بھی ایمان لاتا ہے اور جو اللہ پر مکمل یا جو باقی ارکان کو انکار کرتا ہے جو حقیقت میں اللہ پر مکمل ایمان نہیں لاتا ہے آئیے دیکھتی کہ اللہ پر کس طرح ایمان لانا چاہیے اس میں اس طرح ایمان لانا چاہیے دل سے زبان سے اور اپنے اعمال سے اور اس میں ایسے ایمان لائیں تصدیق کرے دل سے کون بات یہ ابھی پانچ اہم باتیں ذکر کریں گے یہی سب کچھ شامل ہے پانچ ہی چیزیں ہیں سب سے یہ کہ انسان دل سے تصدیق کرے کہ یہی حقیقت ہے اور اگر کسی کے دل میں شک کو شبھا ہے ایسے باتوں پر تو حقیقت میں وہ مکمل مومن نہیں ہے اسی لیے اللہ صحت تک جو شک کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے اللہ نہیں اسی لیے اللہ پرمت انمین اللہ عامن بلّہ لم السلم کہ وہ مومن لوگ وہی جو اللہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور میں کچھ بھی شک تو جو شک کرتا ہے وہ مومن نہیں تو اللہ پر کس طرح ایمان لانا چاہیے اور اللہ پر ایمان لانے ہے کہ یہی اصل ہے اور یہی اصل بنیاد ہے پہلی بات یہ ہے پانچ اہم یا چھ باتوں پر ایمان لانا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لائے کہ اللہ سبحانہ تعالی موجود ہے اور یہ تقریبا ہر مسلمان اقرار کرتا ہے اللہ کو کوئی دیکھتا ہے کسی نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ انسان کوئی بھی دیکھ. ابھی تک اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں نہ کوئی پرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی انسان ابھی دیکھ سکتا ہے اللہ سبحانہ و کی قدرت اور اللہ کی صفات اس طرح ہے کہ کسی انسان کی طاقت نہیں کی دیکھے کیونکہ اللہ کے کی نور اتنا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و کی نور دارک دنیا میں آ جائے تو ساری چیز جل جائے لیکن آپ جو کہ سورج کی دھوپ سورج کے نور کتنا ہے اللہ کے نور اس سے بڑھ کر ہے اسی لیے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول میں میں جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ساتوں آسمان پر چڑھے اللہ سے قریب ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بعد میں کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں کہنے لگے نورن کی نور ان آرا کہ نور ہے اس کو کیسے میں دیکھ سکوں یا کچھ روحات میں نور انی ارہ کہ میں ارا یعنی نور کو دیکھ رہا تھا اللہ کو نہیں دیکھ پا اور حقیقت میں صحیح ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ پائے اس اسی لیے یہ قیامت کے دن یہ سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی تو اللہ موجود ہے تو انسان کس طرح استعار ہم لوگ کوئی کہتا ہے اللہ موجود ہے تو کس طرح ہم لوگ مانے کہ اللہ ہے جیسا کہ کچھ کافر لوگ ہوتے ہیں کبھی کسی انسان کو بیوقوف بناتا کہ اگر اللہ موجود ہے تو جب کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی بھی نہیں دیکھا تو کس سے ہم لوگ کہیں کہ اللہ موجود ہے تو اس سے جواب دینا علما کہتے ہیں اللہ کا وجود ثابت ہوا ایک فطرت سے کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کس کے طرف ملتف ہوتا ہے اللہ کی طرف اور انسان اسی اللہ اللہ کے رسول پرماتے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت کی حالت پہ پیدا ہوتا ہے توحید پر ہی رہتا ہے یعنی اقرار کرتا کہ اللہ عثمان و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے تو اگر اللہ خیر موجود ہے تو کسی دل میں بات آتی ہے دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے اسی لیے انسان کے دل اسی کے طرف مائل ہوتا ہے اب خود انسان کے حال دیکھو حتیٰ کہ کافر بھی جب انسان کافر چاہے کافر مرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھیں کہا ہوتی آسمان کی طرف حتیٰ کی کافر بھی جب پریشان ہوتا ہے تو کس کے طرف دیکھتا ہے اللہ کی طرف دیکھتا ہے آپ کبھی نہیں دیکھو کہ انسان زیادہ پریشان ہے تو زمین کی طرف صحیح جھکتا ہے بعد میں جھکاتا ہے لیکن جب وہ لو لگاتے یا دعا مانگتا ہے تو آپ دیکھو حد کہ ہندو کابل لوگ بھی البگوان جیسے کہتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں تو اسی لیے یہ فکری چیز اللہ نے دل میں رکھی ہے لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو بگاڑتے ہیں اللہ کے رسول فرت سارے بچے فطرت ایمان توحید پر پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے ماں باپ ہی ان کو مجوسی یہودی کافر بناتے ہیں اور نہ حقیقت میں مومن ہی پیدا ہوں گے تو اسی لیے فطری چیز ہے کہ اللہ نے اس کو اس طرح بنائی عقلا بھی یہی دلیل ہے آپ عقل سے اگر سوچو تو یہی بات ہے بھائی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی اللہ اگر موجود ہے تو کیا دیکھنا چاہیے کہ نہیں تو اسی کہ آسان اس الٹا پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس عقل ہے کہ نہیں کہیں گے ہاں میرے پاس ہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں کہ دکھاؤ کہ دکھتا نہیں اس کی نشانہ تو دکھتی ہیں کہ میں غلط کام نہیں کروں گا یہ کروں گا ہوشیاری بات کرتا وہ بھی اللہ کے نشانات وجود ہے آپ آسمان کی طرف دیکھو زمین کی طرف دیکھو چاند کی طرف دیکھو جو بھی دیکھو اس میں آپ اللہ سبحانہ ہوتا کو حقیقت میں نہیں دیکھو گے لیکن اللہ کی قدرت دیکھو گے آج کے خطبہ یہی تھا کہ اللہ کے مخلوقات پر تفکر کرو افل ایبی کئی فخلی قطب ابل اونٹ کو کس طرح کس طرح پیدا کی گئی کس نے پیدا کی ایک انسان اگر آسمانی کون چھوڑو اپنے ذاتی چیز کو دیکھو کہ آپ کے اندر جو خون ہے گوشت ہے کچھ بھی ہو اس کو کس نے بنائی کوئی نہیں روز جس طرح نکلتی ہے انسان ایگزام کے لاز بیکار ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے لوگ دفن کر کے ختم کر دیتے حالانکہ یہی جب زندہ تھا کتنا معزز انسان تھا یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی موجود ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نشانات دکھتی ہیں آپ کہیں بھی دیکھو اللہ سبحانہ اور تعالیٰ دکھتے ہیں اللہ خود نہیں دیکھتے اللہ کے نشانات دکھتی ہیں اسی لیے مومن ہوشیار ہوئی ہے کہ اگر انسان یہ چیزیں دیکھے تو ایمان ایک بدو سے یہ مشہور اکثر عقیدے کے کتابوں کا ذکر کرتے ہیں ایک بدو جاہل انسان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ سبحان اور کو مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے حالانکہ بدو انسان ہے کہنے لگے ہاں کیوں نہیں مانتے ہیں البارا تو تدر بعرہ یعنی اونٹ جو نکال کھانے کے بعد جو نکالتا ہے گندگی جو نکالتا ہے کہتے ہیں وہ دیکھنے سے اونٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے کہ نہیں اول ہے اور راستہ یا کچھ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی قابل کوئی قافلہ چلتا ہے جاتا ہے تو پیچھے نشانی چھوڑ کے جاتے کہ نہیں تو اس سے پتا چلتا کہ کچھ لوگ یہیں سے گزرے تو اللہ سبحانہ ہوتا اتنا اونچی آسمان اتنا زمین اتنا ساری چیزیں بنائی تو کیا میں ایمان نہ لاؤں کہ اللہ موجود ہے تو اسی لیے اللہ کے نشانات موجود ہے اس دلیل ہے کہ اللہ سلحانات موجود اسی لیے جو دہریا لوگ ہوتے ہیں اور آج کل کمسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ موجود نہیں ہے کہیں گے ٹھیک آسمان و زمین کس نے بنایا کر خود بخود بن گئی وہ کیسے ہو سکتا ہے جیسا کہ امام بحریف اور اللہ کے اکثر کچھ کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ کبھی ان کو ایک ملحد یعنی ایک دہریہ آدمی سے اسے ایک مقابلہ تھا وہ انکار کرتا تھا کہ اللہ موجود ہی نہیں اور یہاں اہل سنت جماعت سب کہتے موجود ہیں تو اس سے مقابلہ جیسا کہ کہتے ہونے والا ہے ابھی عموماً کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تو کہتے امام بنیف رحمت اللہ نے پیچھے پچھڑ گئے بھائی نہیں اور کچھ دیر بعد آج تو پوچھنے لگے کیوں اتنا دیر کر دیا حالانکہ پلا ٹائم میں موقع یعنی وقت تھا کہ مقابلہ کریں گے کہ اللہ موجود ہے کہ نہیں تمام و حنی پر رحمت اللہ علیہ ایسی یعنی ایسی بات بنائی کہ وہ آدمی خاموش ہو گئے کہنے لگے کیا ہوا کہنے ایک دیر ہو گئے لیکن تو کہتا تو پھر کہتا کیسے آئے بعد میں کہنے لگے میں اصل ندی سے گزار پار کرنا تھا ندی کو پار کرنا تھا کہتے ہم بیٹھے تھے کنارے پہ تو اچانک دیکھے کچھ لکڑیاں کچھ دما ہو گئی اور اچانک یہ کشتی کچھ دیر بعد کیسے کیسے خود بن گئی اچانک اور میں آ کے اس میں بیٹھ کے آ تو مذاق کرنے لگے کہ آپ میرے مقابلہ کرو گے اور ایسے بات بتا رہے ہو کہ کشتی اس طرح خود بخود بن گئی تو کہنے لگے ماں حریفہ میں اس طرح میں بتا رہا ہوں تم کشتی کو مانتے نہیں کہ کسی نے یعنی بغیر کوئی بنا ہوئے کوئی وہ خود بخود بن گئے تو آسمان اور زمین کو کیسے آپ یہ عقیدہ رکھتے کہ خود بخود بن گئی بلکہ ضرور جس طرح کشتی کو کوئی نہ کوئی بنانے والا شخص ہوتا ہے اسی طرح آسمان و زمین والے بھی ایک خالق ہوتا ہے اسی لیے قرآن کی آیت ہے اللہ ورمت ام من غیر ان امہم الخال یہ آیت بہت ہی موثر آیت ہے اگر ہم لوگ غور کریں کہتے جبیر ابن مطعم جب کافر تھے ایک بار مدینہ آئے یا مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے کے اللہ کے رسوئی آد پڑھ رہے تھے ام خلقو من غیر ریشی ان امہم الخالقون اللہ یہ سوال کرتے کافروں سے کہ انوں کی پیدائش خود بخود یعنی کہیں سے ہوگئے یا خود بخود اپنے آپ کو لوگ ایجاد کی ہے تو حضرت جبیر مطعم کہتے ہیں یہ آیت میرے دل میں جب میں نے سنا بس میرے دل میں آتی ہے کہ صحیح اللہ کی بات ہے یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تم لوگ کو خلق کی ہے تو اللہ کی کیوں عبادت نہیں کرتے ہو کیا تم لوگ کو کسی اور نے پیدا کی ہے یا تم لوگ اپنے آپ کو پیدا کی ہے اتنی ہو سکتا ہے ضرور اللہ نے کی ہے تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو تو اس لیے یہ فطرتن انسان تسلیم کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے یہ اللہ پر اللہ کے موجودگی میں اگر کوئی شک کو شبہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کہاں موجود ہے اللہ سبحانہ و ذاتی طور پر سات آسمان یعنی سات عارش پر مستوی ہے ساتوں و آسمان کے اوپر ہے لیکن علم اور قدرت کے بنا پر اللہ ہر جگہ موجود ہے علم اللہ صبح طاقت اور قدرت ہر جگہ ہے لیکن اللہ خود کہاں موجود ہے ساتھ تو آسمان کے اوپر ہے شسطہ جیسا کہ آیات ہے دوسری بات جس پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کے ربوبیت پر ایمان لانا چاہیے یعنی یہ ایمان لائے کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا رب کے معنی کہ اللہ ہر چیز اور اس میں تین اہم باتیں ربوبیت ہیں ربوبیت میں کہ اللہ ہر چیز کے خالق ہے اور یہ بات گزر چکی ہے اس لیے تشریح نہیں کروں گا اللہ رب یعنی اللہ ہر چیز کے خالق ہے اللہ کو کل شئی. اللہ ہر چیز کے خالق ہے مالک اللہ ہر چیز کے ہیں چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو جو بھی آسمان و زمین میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ مالک ہے اور اللہ کے آیت ہے اللہ ملک اس سماوات اور للہ ماں کس سماوات یہی مانا ہے یہ تیسری یہ ہے ربوبیت میں کہ ہم لوگ ایمان لائیں کہ اللہ ہر چیز کے مدبر ہے اللہ تدبیر کرنے والے ہیں یعنی کوئی بھی آسمان و زمین میں جو بھی نظام ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ کس کے اختیار میں اللہ کے اختیار بارش نازل ہو یا نہ ہو آپ بیمار اگر آپ بیماری آپ کے اللہ اگر قدم آپ کرنا چاہتے ہو تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ مالک ہے کسان کے اندر جو بھی خیر ہو یا شر ہو آسمان میں خیر اور شر جو بھی چیز جو بھی مسئلہ ہے اس کی تدویر کرنے والا اللہ ہے اللہ فرماتے ہیں ادب من منسما الحض آسمان سے زمین تک اللہ ہر چیز کا معاملہ فیصلہ کرتا ہے اگر کوئی انسان یہ عقیدہ کرتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور فیصلہ کرتا ہے اللہ کے رسول یا کوئی ولی کوئی بابا یا کوئی قطب جیسے لوگ کہتے ہیں غوث عظم سر شرف میں آ ربوبیت میں شرکی ہے اور یہ کفر کی بات ہے تو اس لیے دوسری بات پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے آقا ہے اور اس میں بتائے گا کہ تین اہم باتیں ایمان لانا چاہے رب میں کہ اللہ خالق ہے رازق ہے اور مدبر تیسری بات جس پر ایمان لانا چاہیے پھر انسان مومن بنتا ہے کہ اللہ صفحان و تعالی ہر چیز کے اللہ صبح تعالیٰ معبود ہے اور وہی اکیلا عبادت کے مستحق ہے اللہ اللہ کہ اللہ کے لاؤ اور کوئی معبود برحت نہیں اگر کوئی انسان یہ دل سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہر چیز کے معبود اللہ ہی معبود ہے تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے ہونی چاہیے تو وہی مومن ہے اور جو عقیدہ رکھتا کہ اللہ کے ساتھ فلا بابا کے لیے بھی یہ عبادت کر سکتا ہوں فلاں کے لیے کر سکتا ہوں دعا توسر کسی اور اس کے ذریعے سے میں مانگ سکتا ہوں تو یہ شرک ہوگئے اور حقیقت میں وہ مکمل ایمان نہیں لانے والا مکہ والے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ مومن ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ جواب دیتے ہوئے اکثر اللہ وهم مشرکون کہ اکثر لوگ جو اللہ سن و تعالی پر ایمان لانے کے دعوی کرتے ہیں اکثر لوگ شرک کرتے ہیں کافی لوگ ہندو لوگ بھی آج کل جانتے کو جانتے ہیں یا اسے پوچھو کہ آپ کا بیٹا کون دے گا کہتے کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن جب آپ اتنا شرار کرتے تو پھر بھی مومن نہیں بنا کیوں کیونکہ وہ مانتا کہ اللہ خالق ہے لیکن نہیں مانتا کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی چاہیے اب دیکھو گے کسی اور کے لیے کرتا ہے یہود نو اور عرب لوگ اس طرح کرتے تھے تیسری ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ صرف اللہ کو مانے اللہ واحد اور تمہارے معبود صرف ایک ہی معمود ہے لا الہ الا اللہ اسی کلا اور کوئی معبود برحق نہیں ہو الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کے اللہ کے سبق رحمان اور رحیم ہے تو عالم اللہ الح اللہ پوری آیات بھری ہوئی قرآن میں جو اس چیز کے اور اسی کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا کافی لوگ عموماً قرار کرتے کہ اللہ خالق رازق مدبر ہے لیکن اقرار نہیں کرتے کہ اللہ ہی کی صرف عبادت کرنی چاہیے تو یہی اہم بات ہے تو یہ تیسری بات ہوگی پہلی بتایا گیا کہ ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے اللہ اللہ رب ہے یعنی خالق رازق مدب ایمان لانا چاہیے کہ اللہ ہی عبادت کے مستحق تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے چاہے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت چوتھی بات یہ ایمان لانا چاہیے کہ اللہ صبح تعالیٰ کے ہاں اللہ کے پاس بہت سے اچھے اسما ہیں اور بہت بہت اچھی اچھی سفاہ اللہ فرماتے ولی اللہ اسماء الحسنہ اور اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے اسماں ہیں حضر ہو بھی ہاں اور اللہ اللہ اللہ اللہ اور اللہ کے اسما کتنا ہیں ننان نبی صرف نہیں اس سے زیادہ بھی ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے قدرت کی انتہا نہیں ہے اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کی انتہا نہیں ہے ہم لوگ نہیں بتا سکتے کتنا ہے اسی طرح اللہ کے اسما کے بھی کوئی تعداد نہیں کر سکتا ہم لوگ کے پاس جو قرآن میں ہے تو عربی الفاظ میں ہے اور الرحیم المرک القدوس تو ہم لوگ عربی میں پکارتے ہیں الحضرت موسا کی زبان میں پکارتے تھے تو, تو عبرانی کرتے تھے کبھی الرحمان رحیم کا الفاظ نہیں پکارتے تھے اس میں بھی اسی زبان میں کچھ اور نام ہے تو اس لیے یہ آکلا نہیں لیکن عموماً اللہ کے نام اور زیادہ ہے حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس سے زیادہ ہے اللہ کے رسول جب دعا کرتے تھے کہ اللہ میں ہر وہ نام کے ذریعے سے میں سوال بھی کرتا ہوں جو مجھے معلوم نہیں یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو ساری چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں نے بتائے گئے حدیث میں لیکن یعنی ننانوے جنت حاصل کرنے کے لیے ننانوے کم سے کم گن کے اسی کے مطابق عمل کرو اور اگر اور زیادہ ہے تو اگر اور کرو گے تو اور خیر ہے اور اللہ کے نام اللہ کے نام بہت سے اچھے اسما ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے اس میں قواعد ہے کبھی انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو اس میں جو قواعد اللہ کے نام کس طرح ثابت کرنا چاہیے کیا ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ اگر وقت رہے گا کبھی کسی مفت تو انشاءاللہ بتائیں گے اسی طرح ایمان اسی میں ہے کہ صفات ہے ہر وہ اچھی صفت جو اللہ اپنے لیے ثابت کی ہے یا اللہ کے رسول نے ثابت کی اس کو ایمان رکھنا چاہیے اور یہ صفات کے بعد بہت ہی لمبا چوڑا ہے اس میں اہم چار غلطی نہیں کرنا چاہیے کس طرح عقیدہ استفات ثابت کرنا ہے مثال میں دیتا ہوں قرآن میں اللہ فرماتے کے کہ خلقتو ادئی حضرت آدم کے بارے میں اللہ فرماتے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی تو ہاتھ سے مراد کیا ہاتھ کے معنی معلوم ہے ہاتھ معلوم ہے کہ ہاتھ سے عموماً ہر ایک انسان اس سے اٹھاتا ہے رکھتا ہے بناتا ہے رکھتا ہے ہر چیز کو پکڑتا ہے تو ہاتھ کے معنی معلوم ہے لیکن تو اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے لیکن کیفیت بتانا حرام ہے نہیں بتا سکتے ہیں یعنی اگر کوئی اس کا پلنا کہ اللہ کے ہاتھ فلا کے ہاتھ کی طرح ہے یا اس طرح ہے اتنا لمبی چوڑی کہیں گے یہ کفر کی بات ہے اللہ کے اقرار کو کہاں تھے لیکن کس طرح ہم لوگوں کو نہیں بتایا گیا اللہ بتاتے قرآن میں عین اللہ کے پاس آنکھ ہے کس طرح ہم لوگوں کو پتا نہیں اللہ قوت کے کس طرح قوت کے کی مقدار کیا ہے ہم لوگوں کو بھی پتا نہیں تو علم یہ رکھنا چاہیے کہ ہاں اس کے معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مشغول ہے تو اسی لیے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں و صفات میں اس میں ہم چار غلطی کرتے ہیں صفات میں کیا ہے پہلی غلطی کیا کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں اور مسلمانوں میں بہت سرتے ہیں کہتے کہ اللہ کے لیے قرصے ہم کہیں کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے ارے کہتے وہ لوگ اپنے سوچ سے کہ اللہ کے ہاتھ اگر ہم کہیں گے اس سے مطلب اللہ کے ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے کہ عوض بلّا اس لیے کہتے ہاتھ کی مراد یہاں ہاتھ نہیں ہے یہاں ہاتھ سے کیا مراد ہے کہتے قوت ہے. کہیں گے غلط ہے. اس طرح کیوں تحریر کرتے ہوں تو یہ علماء سنت کہتے یہ اس طرح کرنا غلط ہے صرف وہی معنیٰ معلوم اور کیفیت کہیں گے اس کی حقیقت کیا ہے اللہ عمان و تعالی ہی جانتے ہیں کیفیت تیرے اللہ جانتے ہیں تو نہ تحریر کرنا ہے. تعطیل کرنا ہے معتظر یہ تعطیل کی ہے یعنی کہتے قرآن میں اللہ برمۃ کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے ہاں اللہ کے ہاتھ ہے لیکن ہاتھ کون سی ہے یعنی یہ اللہ نے ذکر کی ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے نام ہے لیکن یہ یعنی اس کو انکار. یعنی اس کے صرف نام لاتے ہیں اور کہتے اس کی حقیقت اللہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے یعنی کہیں گے ہاتھ کے معنی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں نہ ہم لوگ کہیں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے نہ کچھ ہے یہ قرآن کی ایک آیت وسیق تعطیل ہے اور اس کو اس طرح انسان تعطیل کرے غلط ہے تکیف بھی غلط ہے تکیف انسان اسے کیفیت بتایا جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ اس طرح ہے یہ اللہ کے ہاتھ اتنا لمبی ہے اتنا چوڑی ہے یہ بھی غلط ہے یہ کفر کی بات ہے انسان کے دخل آپ نے, آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا تو کیسے اللہ کے بارے میں تم بتاؤ گے اور چوتھی بات کیا ہے تمثیل بھی نہیں کرنا چاہیے تمصیل مثال دینا یعنی جیسا کہ کو کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ اوز باللہ انسان کے طرح انسان کی طرح یا اللہ کے آنکھ پلا چیز کے طرح یہ کفر ہے اس طرح کرنا تو یہ چاروں سے بچنا چاہیے اللہ فرماتے ہیں لئی سکم اس ہی شی اللہ کے طرح اور کچھ بھی نئی چیز ہے یعنی اللہ کے طرح کچھ بھی نہیں ہے وہ اسمی البصیر اللہ کے سمیع صفت ہے اور بسر بھی تو یہ چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان لائیں کہ اللہ کے بہت سارے اسماں ہیں بہت سارے اچھی صفات ہیں اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس میں اس طرح گڑبڑی نہیں کرنا چاہیے اور پانچویں بات یہ ہے کہ ایمان لائیں کہ جو بھی اللہ کے حکم آیا قرآن میں یا حدیث یا کسی نبی کے زبان میں اس پر تصدیق کرے اور اس کو تسلیم کرے اللہ کے حکم ہے کہ نماز پڑھو تو کہ نماز فرض نہیں کیونکہ نماز کو انکار کرنے والا شخص مانا یہ ہے کہ اللہ کی بات پر نہیں قیمتا تو جو بھی اللہ کے طرف سے جو بھی ثابت ہوا چاہے قرآن ہو چاہے سنت ہو چاہے عبادت کچھ بھی ہو تشریعات ہے اخلاق ہے جو بھی ثابت ہو چکا مسلمان کی شان یہ ہے کہ فوراً سمعینا واتانہ کہتا ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان نما قول المؤمنین مؤمن کے حال یہ ہے جب اللہ اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے جا تو کہتے ہیں سمعینا واتانہ کبھی اعتراض نہیں کرتے ہیں تو اسی لیے پانچویں پانچ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ضروری یہ ایمان لائے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے حکم صادر ہوا یا اللہ کے قرآن میں یا اللہ رسول کے رسول کی زبان مبارک سے چاہے وہ اس کے تعلق عقیدے سے یا عبادات سے یا اخلاق سے کسی بھی چیز میں اگر وہ ثابت ہوا چاہے محرمات روکا گیا تو ہم لوگ اس پر ایمان لائے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی مسلحات ہے ہم لوگ کے لیے اس میں فائدہ ہے اور اس میں خیر ہے اعتراض نہیں کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم روز رد کر سکتے ہیں یہ بھی ایمان کے تقاضا ہے اور پانچ یہ پانچ ہو گئے چھت یہ ہے کہ ضروری کا اگر آپ اللہ پر ایمان لاتے اور آخر یہ ہے کہ اللہ کی تشریح کے اللہ کے احکامات اور اللہ کی تشریح اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو چاہے آپ کے خلاف وہ معاملہ تحکوم تحقم تحقم شرع اللہ یعنی یہ بھی ضروری یہ دلیل کا آپ کے دل میں ایمان ہے آج کے لوگوں کا حال کیا اللہ پرماتے منافقوں کے بارے میں وہ رسول ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے ادا پری قمن ہوں تو بہت سے کچھ ان میں سے کچھ گرو کچھ جماعت احراس کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں فیصلہ کے لیے وہی اک اللہ حق کو یا تو مجرین لیکن اگر یہ فیصلہ احساس کرتے ہیں کہ میرا حق میں ہوگا ہوگا تو دوڑ کے آتے ہیں قرآن اور سنت کی طرف وہیں یقم اور اگر ان کے خلاف احساس ہے تو نہیں آتے پھر اللہ جواب دے دے کیا اللہ کے و تعالیٰ پر شک ہے یا وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ان لوگ پر ظلم کریں گے اس لیے مومن کی شان یہ ہے کوئی بھی معاملہ اگر آپ کے کسی مسلمان سے اختلاف ہوا تو آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اگر کوئی انسان اللہ کے فیصلہ دل دبا کے سنتا ہے اور اعتراض کرتا ہے تو مکمل مومن نہیں ہے آج کل ہم لوگ کے ملک میں ہی باپ مر جاتا ہے میرا تقسیم کیا جاتا ہے اپنے بہن کو بھی دو ان کو بھی دو کہتے نہیں یار ہم لوگوں کا قانون نہیں چلتا ہے صرف لڑکے لوگ لیتے ہیں کہیں گے نہیں اللہ کا فیصلہ ہے تو دیکھو گے دے گا لیکن ہزار گالی اور ہزار بات کر کے اور دل دبا کے یہ کرتا ہے تو اسی لیے مومن نہیں ہے قرآن کیا لا منون یہ قصہ اللہ کے پہلے میں مختلف انداز سے ذکر کرتا تو پھر آگے پڑھتا ہوں اللہ کے رسول اصل مکے میں مدینے میں حضرت زبیر عوام اور ایک انصاری ایک مسلمان تھے دونوں آپس میں لڑے کیا مسئلہ تھا کہ پانی کہیں سے آتا ہے پہلے حضرت زبیر کے یعنی طہار سے کہیں سے پانی آتا ہے تو حضرت زبیر کے ایک کھیت یعنی زمین تھی کھیت ماڑی کرتے تھے اور اس کے بغل میں انصاری اس کے بعد کی زمین ہے تو وہ کیا ہے حضرت زبیر کچھ لیتے تھے اور جب کچھ بچتا تھا تو وہیں چھوڑ تھے کہ پانی جائے تو دونوں لڑائی کیے وہ انصاری کہتا کہ نے مجھے پہلے مجھے بھی دو جتنا تم لیتے ہو تو وہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول حضرت زبیر کو ادب سکھائے کہ آپ ایسے کرو کہ تم اپنے لیے لے لو اور باقی یعنی چھوڑ دو ان کے لیے بھی تو ان کو پسند نہیں آئے وہ چاہتے تھے کہ جس طرح جتنا وہ پانی لیتا ہے کیونکہ اس سے قریب جتنا تم لیتے ہو مجھے اتنے ہی مجھے دو تو اللہ کے رسول یہ فیصلہ کرنے کے بعد تو وہ غصہ ہو گیا سارے اب غصے میں آگے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کے پھوپیزات بھائی ہے اسی لیے کیونکہ وہ پھوپیزات تھے حضرت صفیہ کے بیٹے تھے اور حضرت سبھی اللہ کے بداند مطلب اللہ کے رسول کے کی کیا تھے پھوپی تھی تو کہتے تمہاری پھوپی زاد بھائی اس لیے تم نے اس کے حق میں فیصلہ کی ہے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم اپنا حق پورا لے لو پورا پانی تم روک لو اور جو بھی فاضل ہو زیادہ بہت ہوگئے تو چھوڑو پہلے اللہ کے رسول نے بتایا کہ کچھ لے لو اور باقی چھوڑ دو یعنی اپنے لیے پورا مت بھرو کچھ لے لو باقی چھوڑ دو ادب کے طور پر لیکن اللہ کے رفت جب یہ اس طرح کہی تو اللہ کے رسول نے بتا اب اس کا حق تو لینے دو تم نے اس طرح یہ بھی فیصلے میں نے خوش ہوئے تو ہم دوسرا جو اس کا حق ہے میں وہ بتاتا ہوں کیا ہے کہ وہ پانی پورے روک لے اور اگر زیادہ بن جائے تو پھر تم لے سکتے ہو پھر یہ آیت نازل ہوئی پلا ہوا کہ تمہارا رب کی قسم لا يؤمنون ان لوگ کے ایمان اس وقت تک مکمل یعنی ایمان نہیں لا سکتے ہیں حق حق کی منہ کا فیما شجہی نہ ہو جب تک وہ لوگ آپس میں جو لڑائی یا آپس میں اختلاف اگر جب تک آپ کو فیصلہ نہیں بناتے ہیں یہ کافی نہیں تم ملا جی روفی امفیم ہر جما قبئی پھر آپ کے فیصلہ سننے کے بعد اپنے دل میں کوئی تکلیف کوئی بز یا کوئی اعراض نہیں احساس کرتے ہیں تو یہی لوگ مومن ہیں تو اسی لیے بتایا گیا چھٹی بات یہ ہے ضروری ہے کہ ایمان لائے کہ اللہ کے فیصلہ بالکل صحیح ہے اللہ کے فیصلے اگر کوئی کہے کہ آؤ سنو تو ہم کو سننا چاہیے اگر کہ وہ میرے خلاف ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور کوئی بھی ایک قسم کے اعتراض نہ کرے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی پر مکمل اس کے ایمان نہیں ہے اور جو اقرار کرتا ہے چاہے اس کے حق تو اسے خلاف ہو وہی مومن ہے اور اسی طرح تقریباً یہ چھ اہم بات ہے جو انسان مسلمان پھر سے دوبارہ کے اللہ کا وجود پر ایمان لانا چاہیے اللہ کے ربوبیت پر یعنی اللہ خالق رازق مالک ہے اللہ ایک ہی معبود اور اللہ کے لیے خاک تمام قسم کی عبادت صرف کرنا چاہیے نمبر چار یہ کہ اللہ کے اسما یعنی بہت اچھے اچھے نام ثابت کرنا چاہیے اور اللہ کے بات اس پر ایمان لانا چاہیے پانچویں جو بھی اللہ کی طرف سے ثابت ہوا تشریحات احکامات اس کو تصدیق کرنا چاہیے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور نمبر چھے اللہ کے شریعت کے مطابق تحاکم کرنا اس کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا اور اس کے فیصلے چاہے لڑائی چاہے اختلافات اسی کے مطابق اور اس کے تسلیم کرنا یہ بہت یہ دلیل یہ ایمان کے یہ طریقہ ہے یہ تقریباً چھ اہم ہے اسی لیے اس پر لانا چاہیے یہ ایمان بلّال مکمل ہو گئے اگلے درس میں انشاءاللہ فرشتوں کے بارے میں فرشتے پر کس طرح ایمان لانا چاہیے کس طرح کیا فرشتے کے کی صفات کیا ہے کیا ثابت ہے کیا نہیں ثابت ہے اور ان کے امال کیا ہے ان کے اخلاق کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے صلی اللہ علیہ محمد اجمائن